آ, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہیں وہ زندہ ہے تو اسی طرح کوئی آ, حدیث مبارک میں کوئی ایسی مطلب کوئی حدیث مبارک ہے اس کے متعلق اور ایک اور بھائی کا یہاں پر سوال تھا جنہوں نے ٹیکسٹ میں لکھا تھا کہ جو باہر ملکوں میں ہوٹل سے کھانا جو ہے ہمیں کیسے ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے جزاک اللہ نوانی بھائی آپ کا پہلا سوال سمجھ نہیں آئی کہ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی ہے کہ جب قرآن میں ہے تو حدیث میں نہ ہوتا تب بھی ماننا چاہیے تو حدیث میں تو بے شمار اس کے ڈرائل ہیں شہدا کی زندگی کے اور پھر ان کا یعنی مشاہدات جو بیان کیا گیا حدیث میں وہ بھی ہیں کہ شہدا زندہ ہیں ان کے اجسام مبارکہ بھی کرو تازہ رہتے ہیں اور جہاں تک دوسرا سوال ہے تو بالکل ایسی بات ہے کہ خاص کر کفار ممالک میں تو ہوٹلوں پر کھانا جو ہے وہ بہت ہی پرہیز چاہیے اور جو یہ عرب ممالک ہیں یہاں بھی ہوٹلوں کے کھانا جو ہے اس پر بھی پرہیز ہی چاہیے یہاں کے ذبح کے بارے میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے ممالک میں ذبح جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا گیا سامنے اس کے ذبح ہو یا یہ یقین ہو کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے تو پھر وہ یعنی اس کو کھا سکتا ہے ہوٹلوں سے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے بالخصوص کپار کے ہوٹلوں سے مسلمانوں کے ہوٹل ہیں تو اس سے بھی یعنی پوچھ کے ہی کھانا کے یا گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز کھا لیا کرے یعنی مچھلی اگر دل کرے تو مچھلی کھا لے